خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے دو کا سنگم بارش رہی ہے کیچڑ میں کھلے آسمان دو لوگ ہیں، ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے بارش نے اس کو بھگو دیا ہے اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے آسمانوں کو سامنے ایک آدمی کھڑا ہے کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہے وہ دراز قط اور کسرتی بازو والا ہے اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہیں وہ اپنے گرے باندھ پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے پھر وہ آستینے مورتا ہے پیچھے, اور پیچھے لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے آدمی جھکتا ہے کیچر سے مٹی بھرتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے مٹی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے میرے ساتھ رہو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے اور پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے اپنے پر پھلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے چکر کاٹتا ہے کاٹتا ہے اور کاٹتا جاتا ہے لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز وہ دیکھو کھڑا رہتا ہے اور چابی ہے پرندہ ان کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ اکاب جیسا نیلے ہیرو جیسی آنکھوں والا پرندہ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی لمپور۔ جزیروں کے ملک ملیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی سمندر اور اونچے پہاڑ سبزہ اور کھلے باغات وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں شور اور بے فکر کہکہوں کہوں سے گونج رہا تھا لوگ مصروفیت سے اپنے روز مرہ کے کام نپٹا رہے تھے سڑکوں پہ دفتروں میں گھروں میں کیل کوالالمپور کو عرف عام کیل کہا جاتا تھا کہ مصروف کاروباری مراکز کے علاقے میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی اس کے بارہویں فلور پہ آؤد آفس کیبن بنے تھے اور ورکرز مصروف دکھائی دیتے تھے تیز تیز چلتا آ رہا تھا چینی نقوش کی صورت کا حامل وہ درمیانے قد کا تھا اور چہرے پہ دبا دبا جوش تھا ایک آفیس کے دروازے کے سامنے وہ رکا خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑے سے دروازہ کھولا اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ تائی دھیلے کیے بگڑے تاثرات لیے اس نے آنکھیں اٹھا کے قطاحت سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا میں اس وقت کوئی بات نہیں سنا چاہتا۔ میں ساری رات نہیں سو نہیں پایا۔ ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے۔ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے وہ ناراض چینی آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولا ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں اور جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں سر تحمل سے میری بات سنے مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے وہ چہ کر بولا ملیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کہ جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے انور صاحب کا جھکا اترا جہرہ تیزی سے سیدھا ہوا. پہلی بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے کیا مطلب کیسے وہ تیزی سے آگے ہوئے حالم مولیا نے جوش اور فخر سے وہ فائل سامنے رکھی انور صاحب ملا. نے چونک کے اسے دیکھا پھر سے فائل کو تم نے حالم کو ہائر کیا ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی دلچسپ سرگوشی میں آنکھوں میں چمک ابری جی مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے اتنی جلدی ان کی خوشگواری سے بھی یقینی ہوئی وہ حالم ہے سر حالم یعنی خواب دیکھنے والا مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے دیکھے گی ضرور اور ہمارے کارپوریٹ سیکریٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا تم نے بہت اچھا کیا حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا حالانا کہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے پتکان سے پہلی دفعہ مسکرائے پھر خیال آنے پر پوچھا کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نقریلا مغرور اور مڈی ہے تو وہ ویسا ہی کتنی منتے کرنی پڑتی ہے اس کی پھر کام کرنے کی حامی برتا ہے وہ لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے ہی دم لیتا ہے ایسے ہی تو وہ کئیل کی بلیک مارکٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر اس کی ذہانت اچھا اچھا اب کام کی طرف آؤ انہوں نے بےزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفل لگا پھر خجل اس کو بولا. اچھا یہ دیکھیں. اس نے کو ٹریس کر لیا ہے. اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی انور صاحب آگے کو جھکے اینک ناک پہ جمائے اور غور سے دیکھا یہ تو کسی کے گھر کا پتا لگ رہا ہے مگر یہ کون ایک منٹ انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائی رنگ فک ہوا یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا او خدا مجھے اٹھا لے مجھے اٹھا لے صبر کریں سر صبر صبر میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا وہ چیخے تھے. میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے اور چوری کرنے والا کون ہے ہمارا سب سے بڑا حریف پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور گٹاغٹ پی ہے پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ کھائے کے لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا اب بتاؤ وہ خود پہ کابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے کون میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے یو ایڈیٹ انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا پانی کا گلاس تو کام پھائی مولیا خود بھی اچھلی پڑا میں مگر سر وہ تو انویسٹیگیٹر ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کے وہ گڑھ بڑھا کے اٹھا میں میں کچھ کرتا ہوں اس کی منت کرتا ہوں انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیہ بے اختیار پیچھے ہٹا مجھے آج رات تک لیپ ٹپ نہ ملا تو تمہاری نوکری تو گئی۔ جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے رقم ادا کروں گا جلدی بند کیا اور کرسی پہ آ کے نھال سا گرا مگر وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پر رکھے فریمس میں لگی تھی اور پھر فون پے نمبر میں لگا کالنگ حالم جلدی اس نے فان اٹھا لیا میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری خوشگوار صبح کیسے گزر رہی ہے کوئی نہ کوئی نہوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں فان کرنے کا شکریہ مولیہ اب بتاؤ کیا کام ہے خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیہ کی صبح میں سارے زمانے کی نہوست گھل گئی چہرے کے ذاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرائے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لئ کام بتاؤ وہ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے کمال آدمی ہو یار تو دو گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تو میں اپنے چار پانچ سیکورٹی کے بندے لے کر جاتے ان کے گھر میں گھستے اور نکال کے یہ جا وہ جا حالم حالم خدا کے لیے سمجھو मौलिया अपने बाल नोचना चाहता था हम कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं गुंडे बदमाश नहीं हैं, जितने अच्छे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उससे कहीं अच्छे लोग तंगू कामिल के पास होंगे वो तंगू कामिल है एक अमीर और ताकतवर आदमी ना होता तब भी हम ये नहीं कर सकते थे क्यूँकी लैपटॉप अनवर साहब की लापरवाही से खोया है ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کل صبح سے پہلے دیکھو اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا سوری حالم چور نہیں ہے صرف انویسٹیگیٹر ہے وہ بیرخی سے بولا تھا پھر میں کیا کروں میری نوکری چلی جائے گی یار مولیا نے بے سے فوٹو فریمس کو دیکھا اچھا ہائر کرو وہاں جانتا ہوں پلیز میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا پہلے سے دگنی رقم دو گے مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا ہاں بالکل مگر میں تین گنا لوں گا مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گورا پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا جو مانگو گے دوں گا پھر ایک کام کرو حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا جیسے مولیا پہ ترس آ گیا ہو مجھے دو ڈھائی گھنٹے دو میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں. ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو گھر کا بیٹی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا مولیا کا منہ مو کھل گیا یہ سب میں کروں گا مطلب کیا تم خود اور ملازموں سے بات نہیں کر سکتے یو نو وٹ مولیا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے اب فون نہ کرنا ہٹ سے فون بند ہو گیا مولیا وہ با آواز بلند دعا کر رہا تھا اگر باس کو معلوم ہو گیا گھن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا میز پہ رکھے فوٹو فریم سب دھوکی, سے چمکنے لگے تھے حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں حالم کا جھٹ رپلائی آیا تھا میں تمہاری منت کرتا ہوں میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا صرف مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا پہلے مجھ سے معذرت کروں فورن جواب آیا کیسے ایک کاغذ پہ لکھو حالم کی بہترین سکیم ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائل تیار کر لوں گا مولیا نے سے نوٹ قلم گھسیٹا میں نے یہ لکھ بھی لیا ہے اس کو پانچ سو پچپن دفعہ لکھو وہ غرا کے بولا اور فون کٹ گیا مولیا نے گہری سانس سے آستین سے پیشانی پونچی اور جلد جلدی جلدی قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا پتہ نہیں اس شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے وہ غصے سے بڑ بھی رہا تھا سات سات. میں دھوپ پھیلتی جاری تھی مگر اس اے سی کو تیز نہیں کیا اسے خیال ہی نہیں آیا بس سر جھکائے لکھتا گیا لکھتا گیا جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا اس نے سر میز پہ رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پینسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا فان کی گھنٹی چنگھاری تو مولیا اچھل پڑا۔ تیزی سے فان اٹھایا۔ حالم کی ایمیل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا۔ کچھ تیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ ترچہ کرگیوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا رستہ رک گیا تھا۔ اور فوٹو فریمز پہ سایا تھا۔ تنگو کامل کا درائیور اس نے ایک کاغذ اٹھا کے چیرے کے س और छोटी करके तफसील पढ़ी। जो इतने साल से तंगो कामिल की मुलाजमत कर रहा हो भले वो जुवे का आदि भी हो वो नहीं बिक सकता उसने कागज वापस डाला और दूसरा प्रिंट आउट उठाया बटलर बन मुठी ऊंटों पर रख चंद लम्बे तफसीलात पड़ी بٹلر کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا گیا تھا جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں اس کا کریمنل بیک اس کی کمزوری نہیں اس کی طاقت ہے کیا سوچ کے حالم نے کٹے آدمی کی بنا کے دیے؟ یہ تو مجھے پھونک سے ہی اڑا دے گا جرجری لے کر کاغذ رکھ دیا اب پرسنل اسسٹینٹ کی بات تھی اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا گیا یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت نے کہیں آگے امریکہ کا پڑا ہوا محنتی اور قابل اس کے سامنے بھی میں بات نہیں کر گا اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی دھیرے سے کاغذ اٹھا کے سامنے لایا وہ ان تمام پہلی تھی نام پڑھتے ہوئے بڑ بڑا صفے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی تصویر آج کی لی ہوئی تھی جیسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئے تھی کہنی پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور وہ سر جھکائے کندے کے پر سے کچھ نکال رہی تھی ماتھے پہ سفید خوبصورت سا ہیڈ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کے کندے پہ گر رہے تھے جھکے سر اور ہیڈ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جاروک کی جو حال میں اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی تالیہ مراد اس کا تعلق کشمیر سے ہے تین ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے بہت باتونی لڑکی ہے قدرے بے اور جلد باز آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورینٹ میں ویٹرس کے طور پہ کام کرتی ہے کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے جو کماتی ہے وہیں بھیج دیتی ہے خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش پاش گھوم رہی ہوتی ہے تالیا کو سوپ بنانے اہم کو کی طرح بولنے اور ہر چپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخے مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی نہ ذہانت ہو سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے بہت حران ہوا کہ کم ذہن کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے نہ کبھی کر سکے گی. وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا مولیا کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھری حالم کتنا بے مربت اور سفاق ہے یا شاید مادہ پرست ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا لیکن سفے کا آخری پیراگراف پڑھ کے ٹک گیا لیگل ہے وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے وہ تبھی تنگو کا ملنے سے ملازمت دی اگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراد کنجوز تو وہ ہمیشہ سے تھا غیر قانونی تارک کے وطن مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں رنگت میں پھر سے سرخیاں گھل گئی تھیں اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے مجھے اس لڑکی کو ڈھوننا ہے کارکی چابی اٹھاتے ہو اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے ایک نظر لڑکی کے پتے پہ ڈالی اور فائل لیے اٹھا مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے وہ عظم سے باہر کو بھاگا سو پارلر میں دوپہر اپنی ساری عدد کے ساتھ جلوہ گر نظر اتی تھی۔ یخنی کی خشبوں اور اشتہا انگیز دھویں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھی اندر جھونکو تو دو ویٹرز ٹری پہ برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹریس ایک پلیٹر پہ جھکی کھڑی اس میں رکھے ملکوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے درچشے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر اتی تھیں۔ خالی کاؤنٹر پہ چوکڑی کے انداز میں بیٹھے اس نے اپرین پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں اور بڑی بڑی سبز آنکھیں وہ ایشیائی نکوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائی جا رہی تھی دفتر دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے سے, سے دیکھا इतना काम गाना सा हंसी, फिर आंखें सीधी वे ड्रेस पे जमा बोली मेरे गाने से सूख में जायका आता है आप लोगों ने वो मूवी देखी है कंकू पांडा नहीं देखी ना मैंने भी नहीं देखी लेकिन सुना है उसमें एक मोटा सा पांडा था जो تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تاليا بوڑے شف نے ایک دم اس کی طرف گھن کے سختی سے پوچھا تو تاليا کی زبان رکی لیکن مسکراہٹ برقرار رہی جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیج دیوں تو پوچھتے کیوں پیارے اور موٹے سے بوڑے وہ کہہ کے خود ہی ہستی تو باقی سب بھی ہنس پڑے سوائے شف کے جو خفگی سے گھورا تھا روتا دیانا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان کے سب کچھ اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتی وہ زچو ارے ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے گاجر پے پرواہی سے اٹھا رہا تھا ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمسکی سے تاجیہ کو دیکھا جس نے نفی میں گردر دائیں بائیں کھلائی یہ مالک کی امانت ہے ہم اسے نہیں کھا سکتے بس بس تاج تم اپنی سچائی اور ایمانداری ہیڈ شیڈ اسی طرح اسے ناراضگی سے گھو رہے تھے تالیا نے مسکراہٹ دبا لی تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسے کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے تمہارا باپ اور بھائی خود کام کیوں نہیں کرتے چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے بھائی بھابی اور ان کے بچوں کا خدشہ بھی تم کیوں اٹھاؤ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو دو نوکریاں کر کے کرتی ہو بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا ایسی بات نہیں ہے اب وہ بیمار رہتے ہیں بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا بھابی کے بچے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا پھر ان کا کیا پرست اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سے لیکن خیر وہ کھلے دل سے مس मेरे میرے کون سے हैं ہیں یہاں نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے نہ بیمار پڑتی ہوں اوپر سے ہوں بیل لگ کٹاک سے ڈوئی بوڑھے کندھے پہ دے پائے وہ بل بلاؤ کیا ہے نروٹے پن سے چیخی بھی ہزار دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو پولیس نے پکڑ لیا तो تو بریسو کی ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں وہ کندھے اب انلیگل ہوں تو غلطی لیا مجھے نوکری چاہیے تھی نا بس گندا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا داسی سے پل جھپ گئے اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے پانچ لوگوں کا اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لٹ گئی محمد شیف نے پلٹ کر اسے دیکھا نرسنگ چھوڑ دی اس نے تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کے بولی کہاں فوج میں میری نرس ہے نا وہ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے بڑے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی شیف چند لمحے تاثر سے اسے دیکھتے رہے تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ اس سوال پہ تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکری مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی میرے خواب ہاں تالیہ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجرشتا داخل ہوا تھا ویٹر شیف سب رک کے اسے دیکھنے لگے جو انگلی سے گال پھر اس کی آنکھیں چمکی اس نے ان سب کو دیکھا اور چپکی بجائی ہے نا کیا سب کام روکے بڑی بڑی آنکھیں مسکرہ کے میرا سب آنکھیں خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کاٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں میرا اپنا ذاتی سوپ کاٹ हो اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے किचन में لمحے भर को سناٹا छा गया। شی کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا ویٹرس تو جل بن گئی ایک سوپ کی ریڑی بس تالیا بس ایبک نے پیر پٹخا تالیا ڈر کے ذرا خفیف ہوئی کچھ غلط کہا میں نے لڑکی تم نوجوان ہو شکل کی بھی اچھی ہو خود مختار ہو اور تمہارے خواب اتنے میں دور ہیں سوپ کی ریڑھی اف تالیہ اف ویٹرس نے اٹھائی اور پیر پٹختی باہر نکل گئی ارے ارے تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارڈ کتنا مہنگا ملتا ہے باتیں سنو پیچھے سے پکارنے لگی کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی اور اس کے سامنے حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم لڑکا کی طرح رہو تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو شہزادوں سا شور ہو تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے نوکر چاکر ہو تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سنا بن جائے تالیا مراد کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی نے گردن خلاقی اور کام کی طرف پلٹ گیا تالیا کندھے اور چکا کر پھر سے ہنسی میں تو ایک کام سی لڑکی ہوں نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ है ना بس تنگو کامل کے گھر سے से اور और سے ان का घर میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کر جانی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے لمبے لمبے خواب دیکھے اپنے میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں وہ بے سکری سے, ہنس مک سے انداز میں کہہ رہی تھی شیخ مزید اسے کچھ سخت سناتے سے اندر آیا تالیا تم سے کوئی ملنے آیا ہے تالیا نے انلی سینے پہ رکھ کے پھیلائی ہاں تنگو کام سگور کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا سفائی تمیز اداب سب ہاتھ میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے اور باہر گلب تر سے اتار دی سیاح باہر جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونے میں में बनते وہ ہاتھوں سے سامنے کے بار, درست کرتی، آگے چلتی تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا پریشان لگتا تھا دفتر نظر اٹھائی تو سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی تھی آلم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی مگر وہ پہچان گیا البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا وہ سامنے آئی تو اور دلچسپی سے اس کو دیکھا بولیے مولیا کدے روڈ سے کھنکارا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا یعنی yani, کہ میرا اندازہ درست تھا وہ हल्का सा ہنستی آپ تنگو احمد کامل تنگو کامل کے بیٹے کا نام لیا کہ سال سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید اور میرا سکھ پیا تھا نا آپ نے اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں مگر میں تم ملیشیا میں ایلیگل ہو نا وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی مسکراہٹ مدم ہوئی اور سب آنکھوں میں حیرت ابھری آپ کو کیسے دیکھو میں لمبی بات کرنے آیا نہیں لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کا اطلاع کر دوں کہ تم یہاں الیگل ہو تو یہ سوپ کا مالک تو چھوڑو تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا تالیا کی ہونٹ کھل گئے تک اسے دیکھی گئی پھر آنکھوں میں افسوس سبھرا آپ ایسا کیوں کریں گے میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکا کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتی ہوں وہ آگے جھکا اور اسے گھرتے ہوئے مزید دھمکایا وہ ہلکا سا چونکی آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں मौलिया ने गहरी सांस ली और फाइल खोली पहले सफे पे तालिया की प्रोफाइल रिपोर्ट रखी थी तालिया ने सर झुका के देखा तो आंखें फैल गई बे यकीने वो जरा संभल कर बैठी चौकनी से कदरे पीछे भी हुई कौन है आप मौलिया ने अगला सफा पलटा और एक तस्वीर निकाल के उसके सामने रखी ये तुम्हारे घर वालों की तस्वीर है ना कश्मीर में रहते हैं वो جانتی ہوں میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ارد گرد کے لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا तरफ ددا لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا کیا چاہتے ہو تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا وہ کیسے اتاروں वो कैसे سوچ कभी کو आपको मुझसे क्या चाहिए? وہ شدید غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی دیکھو تالیہ مولیا نے تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں دے سکتا ہوں اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا بات نہیں مانوں گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور تم انلیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی اب بتاؤ میری مدد کرو گی کیسی مدد وہ الجھی है قدرے بحال ہوئی تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ چرایا ہے اور مجھے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونا باہر کو سرکایا تالیا نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کا جس پہ ایک ہی فکرا کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا حالم کیل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے है और मैं گا مولیا نے ایک دم ہر بڑا کاغذ اندر ڈالا। نے چونکے اسے دیکھا میری چھان بین کے دوسرا کاغذ سامنے کر کے बात بند کر उसने سوال نظر انداز کر گیا تھا یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے تم مجھے तुम मुझे لا वापस دو گی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا چاہتے ہیں, میں چوری کروں دوں گا اور نیشنل میں تمہاری مدد کروں گا میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں اپنے مالک کے گھر اس نے انگلی سینے पर رکھ کے افسوس سے پوچھا مولیا نے بےسبری سے جھٹ سر ہلایا ہاں تالیہ نے تاثب بھری سانس کھینچا सर جھٹکا پھر آپ ایسا کریں پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے کیونکہ تالیاں ایسی نہیں ہیں مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی اور مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے یہ میرا نمبر رکھ دو تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا میں نے تمہاری گپتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے الیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے اگر مجھے لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں گھنٹہ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا وہ خبکی سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا چند منٹ بعد से کچن से اپنی چیزیں سمیٹتی दिखाई दे रही تھی ارد میں جا رہی تھے. ہاتھ سے چل رہے تھے کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند میں کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا بے فکر سیاہ گھوم رہے تھے کھانوں کی خوشبو بازار کا رش وہ مسترد سا دکھتا رہا फिर فون निकाल کے کال ملائی बोलो حالم کی خدری خشک آواز سنائی دی میں نے ان تمام ملازموں میں سے کو مراد کو مراد میں ذرا مصروف ہوں تو وہ اچھی لڑکی ہے میں نے خامخواہ سے اتنا ہراستا کیا وہ سچی اور ایماندار ہے وہ کبھی چوری نہیں کرے گی اس نے انکار کر دیا ہے حالم وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا رقم بڑھا دو وہاں بے نیازی تھی تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے سادہ اور ماسٹر یہ سب اندر سے ایک سی ہی ہوتی ہیں یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مالیا پیسے بڑھا دو وہ فوراً مان جائے گی حالم کو جیسے اکتا ہٹ ہو رہی تھی مولیا کے لبوں پہ زخمی یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا کسی لڑکی نے دھوکا دیا ہے تمہیں یوں لگتا ہے جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی گہری خاموشی پھر حالم کا زوردار کہکا کہا گونجا مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور ارے مولیا تمہارا मेंटल کیلبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے میرے بارے میں اندازہ نہ لگاؤ اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا گھر تین منزلہ تھا خوبصورت اور پرتعیش तालिया نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لوبی دکھائی دی جس سے سیڑھی اوپر جا رہی ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا سامنے ایک باغل بھی کھڑا تھا اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آئے تالیا تمہاری ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے پھر, سر گھر پہ ہیں مجھے ان سے ملنا ہے ابھی بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی ملے طرف کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے وہ ریستوران سے مختلف لباس میں تھی بال ہیئر بینڈ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاحتے اور کندھوں تک آتے تھے سب آنکھوں میں پریشانی تھی تالیا سر اسٹڈی ہے تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کروں مگر وہ بھی کل صبح پلیز مجھے ملنا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ اوپر بھاگ گئی اوپر بھی اسی طرح کی لوبی بنی تھی سامنے کھلا سا لانچ تھا ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ تالیا نے جلدی سے دروازہ کھٹکایا اور دھکیلا اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے آہٹ پر دونوں نے مڑ کے دیکھا تالیا نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دکھا سر میں آ جاؤ وہ نوجوان تنگو کامل کا پرسنل سیکریٹری تھا منہ بنا کر منع کرنے والا تھا مگر تنگو کامل نے تکلفن مسکرا کر اسے اشارہ کیا آ جاؤ تالیا سیکریٹری چپ ہو گیا تالیا جھجکتی نظریں جھکائے اندر داخل ان کی این سامنے سر مجھے بات کرنی تھی وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی ہاں بولو مگر ذرا جلدی گھڑی دیکھی سر میرے घड़ी میں ایک آدمی آیا آج اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتے تھے تنگو کامل چونک کے آ گئی سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہرشے بھول چکے تھے اس نے بتایا وہ کون تھا کام کرتا تھا نام کیا تھا توڑ کی تیز سے لڑکی ہراساں ہمت کر کے گردن کڑائی نام نہیں بتایا اس نے سر لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ کیوں چوری کریں گے ہے نا تاریدی نظر سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا بالکل بھی نہیں ہمیں لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھی وہ آپ کے جیسا نہیں تھا سفید کا تھا اس نے بولا یہی ہے وہ تالیہ نے ایک تائرانہ نگاہ اعتراف میں ڈالی تم نے بہت اچھا کیا تالیا جو مجھے آگاہ کر دیا وہ تو توسیفی انداز में से देख के बोले थे مسکرا دی سیکٹری تیزی سے بک شلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا کتابیں ادھر ادھر پلٹائیں ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے سیکریٹری نے سر ہلا دیا وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا دفتن انہیں تالیا کا خیال آیا تم کیسے لے سکتی تھی مگر تم نے مجھے کی بتایا اس نے پلکے اٹھائی سر اگر انسان میں وفاداری سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہو باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں اگر سچائی سیکھی نہیں جاتی یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے دراز کھلتے بند کرتے نے پلٹ کے نظر سے دکھا اونچا سا بولا سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہمیں پتہ چل جاتا اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں آواز میں جلن تھی تالیہ کا چہرہ بج گئے سے مجھے یاد آیا اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسیگیٹر کا نام لکھا تھا تالیا نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا خالم یہی نام تھا اس کا جوش سے تنگو کامل کو دیکھا اس نے میری معلومات نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے اسی نے بتایا ہوگا یقیناً وہ متفقر نظر آ رہے تھے میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا مین پورے ازم سے کہہ رہا تھا ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے آواز سے یوں لگتا تھا کہ گن کاغذات جولری کے بند ڈبے سیکرٹری نے تالیا کو فوراً روپ سے کہا تم ابھی جاؤ وہ سر جھکائے مرنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا تم رکو تالیا وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پہ ڈھیر کر رہے تھے کے ڈبے فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبا جو گھڑی کے باکس جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی سیف بند کرنے کی آواز آئی اور وہ سیدھے ہونے لگے پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دروازہ کھولا اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا تالیا کا منہ کھل گیا یہاں واقع نہیں چوری کیا یقین رکھو انہوں نے گہری تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا यह کے لیے رکھا फंसाने دیکھو اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے تنگو کامل اور سیکٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا سر ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے میں مسز کامل سے کہتی ہوں وہ جذباتی سے ہو کر دروازے کی की तरफ گی رکو رکو کیا کر رہی ہو تالیا او ہو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو ارجن سے واپس ملے پولیس کو نہ بلائیں نہیں پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا لیکن سر جب ہماری چیز ہی نہیں تو ہم کیوں دیکھے اسے بھائی اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی پھر سیکریٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تالیا گو م گو کیفیت میں کھڑی رہی تم نیچے جاؤ اور میرے پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا تالیا نے चेहरे چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی سٹیڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا تالیا نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا ہے نا جی سر میرے میں رکھا تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو ہم نے کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی پولیس ہماری بات نہیں مانے گی اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو تالیہ نے غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا مگر سر یہاں کیسے آیا اور میں کس طرح وہ سمجھے گا میں نے چوری کی ہے تو سمجھنے دو اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا تمہارے کام آئیں گے میں پیسے نہیں رکھوں گی وہ بدب گئی رکھ لینا تالیا ورنہ وہ سمجھ جائے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا اس کو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس میں ہیں انداز میں کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے میں اس کو چور چور لگوں گی سر نہیں ہے ہم جانتے ہیں یہ بات تازہ اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں اس لیے دل سے کسی بھی قسم کا گیٹ نکال کر یہ اسے واپس کر دو یہ تمہارے مالک کا حکم ہے ٹھیک ہے تالیا نے ہتیلی کی پوش سے آنکھیں رگڑی اور سر اس بات میں ہلایا اور یہ تمہارا انعام ہے سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا اس بیوقوف میں نظر رکھنا کہیں اسے اس کو سچ نہ بتا دے وہ تو ٹھیک ہے سر لیکن آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی भी करवा देता ہمارے हमारे کا का ٹاپ है और وہ جو بھی کام کرتا ہے اس پہ ہم اس کو دیکھ سکتے تھے فائلز کاپی کر لی ہم نے یہی بہت ہے اور ہاں پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں مگر سر انعام کے طور پہ تالیہ کو اتنی خطی رقم دینا غلط نہیں ہوگا وہ ذرا جذباتی ہو کے بولے زیادہ بک بک نہ کرو جو چیز اس کی توسیع سے ملی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیا سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیلیاں اتر رہی تھی ایسے کی اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا مغرب اتر چکی تھی اور باہر برامدے میں لگی کرسوں پہ مہمان بیٹھے کھا پی رہے में سارے بازار میں رونق था سا لگا تھا ایسے میں سڑک کنارے ایک میزتے ہوئے سر جکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا دفتر دوڑتے قدموں کی آواز آئی پھر سامنے والی کرسی کھینچ کی کوئی بیٹھا تالیا نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائی وہ خوشی سے تمٹماتے چہرے مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو میرا کام کر دو گی لیپ ٹاپ لائی ہو اس کی آنکھوں میں ڈر خوف اور فتح کے ملے جلے تالیا نے اس بات میں سر اوپر نیچے ہلایا اوکے مگر ہاں پہلے تمہارے پیسے اس نے جوری سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا گن لو تالیا نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی پھر لفافہ اٹھا کر گود نے رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میں اسی مولیا نے بے کرالی سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا یہ ٹھیک ہے اتنا پریشان کیا پریشانی کی دھند چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہ مگر تالیا مراد نے ہاتھ جلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈال دی چہرے پہ ناگاواری بےبصیہ اور غصہ लिए مولیا نے لیپ ٹاپتے اور ایماندار نہیں ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کی چھپتی ہوئی نکاح سے دیکھا لیکن لفظ سختی سے بند رکھی اور پھر مڑ گئی رات پھیل رہی تھی مولیا کا دن थी मौलिया کامیابی لے آیا تھا سیکٹری ले आया था آگے بڑھا دی اور مولیا और मौलिया کی طرف ان دونوں کو اور ان کے باس کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمئن تھے ایسے میں تالیہ مراد پارلر میں آئی اپنا استعفی لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کرا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اس سے پہلے کہ کوئی اس سے روک کے وجہ پوچھ بیگ میں دو مختلف نوٹوں کی گدیوں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک گئی قریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو کیرل کی مختلف مقامات سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شہانہ ترف کے علاقے میں لے آئی وہ اسٹپ سے اتری اور بیگ سنبھالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھ گئی چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکھی گیٹ کھلا تھا تالیا نے اندر قدم رکھا سامنے رات کی تارکی میں پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا خوبصورت نفیس طرح شیدہ سا لان اور اس کے اختتام پہ ایک اونچا سا بگلا وہ بیگ کندھے پہ ڈالے آگے چلتی آئی چلتی آئی یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جات پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دستک دی بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا تالیا نے نظریں اٹھائیں سامنے بھاری بھرکم ہفتے والی سیاح رنگت کی عورت کھڑی تھی عمر کافی زیادہ تھی پچاس پچپن کے لگ بھگ بال موٹی موٹی گھنگریالی لٹوں کی صورت کندھے تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے چوکھٹ پہ بازو जमाए اس نے नजरों से نظروں سے سامنے کھڑی यूनिफॉर्म वाली लड़की को والی لڑکی کو دیکھا اور استفامیہ ابرو اٹھائی ہوں تالیہ نے نظریں جھکا دی اور رندھی ہوئی آواز میں بولی آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا اپنا وقار اپنا ایمان اپنی سچائی اپنی عزت میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا میں نے تالیہ مراد نے اپنے ضمیر کا کر لیا سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور बिना کوئی اثر یہ سنجیدگی سے بولی کتنے میں تالیا کی پھلکیں ہنوس جھکی تھیں اس سوال پہ چند میں وہ نہیں ہے پھر ایک دم پلکے اٹھائی تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی سات لاکھ میں وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑی اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں بھی داخل ہونے دوں گی وہ ایک دم مصنوعی خبکی سے بولی تو پھر بہا عورت مسکرا کے سامنے تقریباً مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہوئی اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا وہ پھولوں پینٹنگ اور اونچے وال سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا کیسا رہا اسکیم بیبی گرڈ کیا فارم عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لانچ کے के میں کھڑی ایڈیو پہ چاروں طرف तरफ مسکرا مسکرا کے اپنا گھر دیکھ رہی تھی اس سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور کھل کھلا کے ہنس پڑی پرفیکٹ تین تین دفعہ پیمنٹ وصول کی ہے ایک دفعہ اس بیوک مولیا سے حالم بن کے ایک دفعہ تالیا بن کے اور ایک دفعہ اپنے کھڑوس پوز سے ایمانداری کے طور پہ لیکن میں بتا رہی ہوں آج کے بعد میں نے وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے اور غصہ عورت نے اچھا یعنی حالانہ کے ہم کیئر کے سب سے بڑے اسکیم آرٹسٹ ہیں اور اسی لیے ہم ایسا کلا کر سکتے جو میرا نام کاغذ پہ لکھ لکھ, لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے اف اس نے جھرجری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا پھر اس میں دان کاٹتے ہوئے واپس مڑی اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی آنکھوں میں ایک شہانا سی چمک تھی گندے اعتماد سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفا سے بل پڑے تھے مذاق میں اس گدے کو کہہ دیا میں نے کہ کاغذ پہ لکھے حالم کیل کا بہترین سکیم انویسٹیگیٹر ہے وہ تو سچ مچ لکھ کے کاغذ ساتھ میں لیے گھوم رہا تھا اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کرو او اچھا پھر بھی عورت نے گہری سانس لی ہم ڈارک انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حال ہی میں ایک آدمی ہے کیونکہ میں انکرپٹیڈ فون سے کال کرتی ہوں ہمیشہ مردانہ آواز میں سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک مغر اور بدتمیز بھی چور, چور پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں جیسے پہلے مولیا کے باس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے ہاں لیکن اس طرح مولیا کا کاغذر اس لیے گہری سانس لی ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے لیکن اس کو کلائنٹ لفٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا ایک کلائنٹ کم ہو گیا ہوں ہوں ڈونٹ نے ہاتھ جلا کے بے فکری سے کہا میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازمن حالم کے پاس پتہ ہے کیا ہے جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا جیسے آج تالیا بچالی کی تو مرضی ہی نہیں تھی مگر وہ دونوں اعتراف نے اسے مجبور کر دیا اپنے سارے پیسے کمانے پہ خوشباش نظر ہاں وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا موٹی اورت نے بیگ اٹھا کے میزتے رکھ کر پھر سنجیدگی سے پوچھا ہاں وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ गई تھی آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے حالانہ کی جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرف تھا لیکن پتا ہے کیا وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی اس کردار کا نام ان تین ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا اپنا اصل نام اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایماندار سچی کی الکا بات سننا مگر ان بےچاروں کو کیا معلوم کی میں ایک کریمنل جھوٹی جور اور دھوکے باز ہوں اس نے اس نے خبکی سے امیر ہونا ہے میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر ایشر رہوں ہماری ہر جاب ہمیں ہماری منسل سے قریب کرتی ہے میرے خوابوں کی منسل سے اور آج کی رات سیلیبریشن کی रात है آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں وہ واقعتاً خوش لگتی تھی اوہ تالیہ موٹی عورت نے افسوسے سے دیکھا اور دھپ سے سفے پہ گر گئی کیا تم نے کبھی ان جانوروں ان مچھلیوں ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جس کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کر زبا کر انہیں کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو کیا تم نے کبھی ان کی لاشوں کی لاشوں کرب بھری چیخ سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد دفنا دیا جائے نہیں سنی لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو ہے نا تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی چہرے پہ غصہ در آیا انداز میں آگے اور فریزر کا بیٹھی اسے دیکھتی رہی گوگ کے تمہاری یہ ناشکی میری طبیعت پہ بیرانگ رہی ہے لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر लिए گی कर اس ऐस کی طرح ہوں جو ہمیشہ हमेशा خیال ख्याल گی और तुम تمام جانوروں کی بدوا سے بچانے کے لیے اپنے پیروں میں چھپا کے رکھے گی تالیا نے دیکھا اتنی کالی برائلر مرغی پہلی دفعہ دکھی ہے میں نے اور پیر پٹتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی نا شکریہ لڑکی وہ اس کے پیچھے تاثب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی تھی رات چند ساتیں مزید آگے سرکی تاریخی بڑھی ہوئی داختہ اور چاند کے آگے سے سارے بادل اور وہ حال کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا لیونگ روم میں اب خوشبو پھیلی تھی اوپن کچن جو سلور اور سیارن نے آراستہ کیا گیا تھا اس وقت کسی کی طرح سجا نظر آتا تھا مدم درد روشنیاں جلی تھی میز پہ مومبتیاں روشن تھی وہ سربہ عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستل میز پہ برتن لگا رہی تھے جس پہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے اس کا نام لیانا تھا مگر تالیا اس کو داتن کہتی تھی ملے لوگ اپنی دادی کو تازیمن داتن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں دفتر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سجاتے گردن اٹھا کے دیکھا تالیا سیڑیاں اترتی چلی آ رہی تھی کندھوں تک آتے سیاہ سیدھے بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا آنکھوں کے سب لینس اتار کے پھینک دیے تھے تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی وہ شفقابی کے لباس کے طور پہ پہنے جانے والی رف ٹی شرٹ اور ملبوز تھی مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے گردن کا کے اختتام پہ تالیاں بند کی اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچا پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی میرا فیوریٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا ہاں یہ سب میں نے اپنے हाथों से बनाया है। دانتے نے کسی شک کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا تالیا رکی آنکھوں میں ستائش ابری باقی ظاہر ہے نہیں تمہارے پسندیدہ ریسٹورینٹ سے آرڈر کیا ہے داتے نے چھکا کے شان بے نیازی سے کہا اور کرسی پہ بیٹھ گئی تالیا ہنسی تم بھینا سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی اب وہ دونوں مدم روشنیوں میں موم بتیوں سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھے. اب تنگو کامل کے سکیم سے ایگزٹ ہونے کا وقت ہے تالیا. آخری سٹیپ کب کرنا ہے داتے نے پوچھا سب سے اچھا سو یاد ہے اپنا آئیڈیا معلوم ہو وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہے تھے گیلے بال چہرے کے دونوں اطراف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند کترے گالوں پہ پڑے تھے نظریں کھانے میں جھکی تھی مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لاکر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں کا بہت وقت لگنا تھا لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا سوال پہ تالیا نے چمکتی نکاہ اٹھائی اور मुस्कुराई نہیں میں اس کے سامنے کھڑی تھی وہاں سے لوکر نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کے پیچھے کے گلاس میں ان کی نقل تیار کر لی کیسے نہ کرتی ایک تصویر ایک ہزار الفاظ سے بھاری ہوتی ہے اور وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں داتین چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اچھا میں بتانا بھول گئی اس نے جواراج یعنی کہ اس کو ہم نے نہیں چلانا وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کے کھو جانے گا مگر تالیہ وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار اونر امنگ تھی تاطن اس نے مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کرائی تاطن نے افسوس سے کندھے جھکا دی اگلا اسٹپ وہ آپ اس پلان تک آئی اتوار کی رات تمبو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں میں تقریب سے پہلے سیکورٹی کیمرازل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نقلی جو ان کے سیف میں ڈال دوں گی اور اصل نکالوں گی پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی اہم گانا حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو है تب تک میرا نام و نشان بھی وہ لوگ بھلا چکے میری فورجری اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی دالیا. یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے اس نے پورے سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دی تھی وہ بھی صنعت کے خلاف کہ اس نے مجھے گھڑی ہی نقوی بنا کے دی ہے وہ اور وہ دونوں ہنس پڑی دفتن داتن کی مسکراہٹ مدم ہوئی اور اس نے محریت سے اسے دیکھا جو ہنسے کھانے پہ, پہ پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی. تم خود سے محبت کرتی ہو تالیا تالیا نے روشن آنکھیں اٹھائیں اور کے کو دیکھا سب سے زیادہ مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی کی مسکان سایہ سا لہرا میں ایک ہوں یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکا دے کر ان کو لوٹ کی کمائی ہے میں اپنے آپ کو جانتی ہوں تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی ان کو جسمانی اجا نہیں پہنچائی ہم صرف میوزیمز اور امیر کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں ہیں؟ کون سے غریب تالیہ حیران ہی. لو ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں ہم خود پہ خرچ کریں تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پہ خرچ کی دولت تالیہ زور سے ہنستی تم داتن کبھی نہیں بدلو گی مگر میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی لیکن مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو داتے نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا گڈ گرل پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے گویا ہوا سات سال گزر گئے تالیا سات سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے یاد ہے اس پہ وہ اداسی سے مسکرائے ہاں اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی لاہور میں اپنے پیرنٹس اپنے فاسٹر پیرنٹس کے ساتھ وہ موم بتیوں کو دیکھ کے آہستہ سے بولی میز کے چنے کھانوں سے اڑتی بھاپ اور موم بتیوں کے شولوں میں بہت سی یادیں گڑ مڑ ہونے لگی تھی تمہیں اپنے ماں باپ یاد نہیں پہلی میموری گیارہ سال کی عمر کی ہے آج سے سترہ سال پہلے جب میں گیارہ سال کی تھی میں کسی راہداری میں چل رہی تھی اس نے آنکھیں بند کی چرچ کے ڈیسک میں ان کے درمیان سے گزر رہی تھی میرا منہ میلا تھا لباس پھٹا پورانا تھا سینٹ پال چرچ ملاکا یہ شہر کوال واقع ہے اس نے کھولی وہیں پہ میں پہلی دفعہ سٹیٹ اتھارٹیز کو ملی انہوں نے کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کون ہوں کہاں سے آئی ہوں کوئی ریکارڈ نہیں کوئی نام نہیں تمہارا نام کس نے رکھا تھا یتیم خانے کی منتظم کہتی ہے کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا تالیا بن تمراد میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلہ بس ایک نشان تھا میری گردن پہ اس نے انگلیوں سے گردن کے پچھلے حصے سے نیچے کو چھوا گول حادثہ ہر شہر بھول چکی تھی وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا ہوں ہوں اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی اس علاقے میں دور دور تک کوئی بچہ نہیں کھویا تھا کسی نے مجھے کلیم نہیں کیا لیکن تمہارے پاسٹر پیرنٹس تو بہت ہی برے نکلے دانتیں ناپسندیدگی سے بولی تھی تالیہ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بھی کری ہاں انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا لیکن یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نکرانی چاہیے تھی لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے پاکستان جا کر انہوں نے مجھے واقعتاً ملازمہ بنا لیا اگر بچپن سے مجھے پیسوں اور کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ چلو کم از کم یہاں آ کر ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا مگر میں بھی خوش تھی داتن کیونکہ رشتہ ملیشیا کا تھا یونوٹ جان چھوٹ جاتی اس فیملی سے خوش شکل لڑکا تھا اتنا امیر کاپ پہ نکاح ہوا کتنی بے وقوف تھی نا میں وہ پھر سے ہنسی مجھے ٹھیک ہے مجھے اپنا آپ لاہوری لگتا رہا ہے ہمیشہ مگر میری اصل قوم تو ملے تھی نا اور انہی خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہرائی کانٹا پلیٹ میں گرا دیا اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی ہوئی کہانی سننے لگی ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا ویژن دیکھا جاگتی آنکھوں سے پہلا ہاتھ جیسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سا چلنے لگے مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پہ اٹھائی ہوں کانٹوں پہ چلتی جا رہی ہوں جس میں سے سونے کی اشرفیاں کاغذی شوہر اور میں ایئرپورٹ میں ہکا بکا کھڑی تھی اور تم دانتے تم تب तुम پہ ملازمہ تھی ایسی ہی موٹی اور کالی سی تھی مگر دکھی ہوئی میں گرنے لگی تم نے مجھے سہارا دیا مجھے باتھ روم تکلی گئی پانی پلایا یاد ہے मेरे हाथ کاپ रहे थे میں نے تمہیں وہی روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا وہ بری میں آیا تھا اور اس قائد سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤ بس ایک بیگ میں نے وہیں اسے کھولا تھا تمہارے سامنے اور یاد ہے اس میں کیا تھا وہ زخمی سا مسکرائی نوٹوں کے بنڈل میں کتنی بے وقوف تھی منی لانڈرنگ کی کوریئر گرل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور نکلنے میں ان دونوں ہائے اس سے اپنے دھک کے آنے لگے لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھی جن پہ میں نے بھروسہ کیا ان کی چمک مجھے سچی لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں یاد ہے تازہ کاش رکھ لیتے کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون اسی رقم کو ہر با بنا کر تو ہم نے میرے شوہر کو ڈھونڈا اور اسے طلاق کے پیپر لیے تھے مگر خیر اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے گہری سانس لی اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکا کیسے دیا جاتا ہے اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں تک پہنچ گئے انٹرنیٹ اسکیم سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا اسکیم آرٹسٹ بنا چکا ہے کیم آرٹسٹ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اور اسے کاموں کی کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے یعنی دھوکا کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا تمہیں ملیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے قابل نہیں آئے تالیہ نہیں پہلی دفعہ پورٹ پہ ہی نظر آیا تھا اور پھر کبھی وہ سلسلہ نہیں اگر تمہارے خواب اور لوگ جن کو مستقبل نظر آتا ہے تم ایک کلیئر تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے کوئی حادثہ کوئی آفت مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور ایک طرف اگر تم ان سات سالوں میں وہ دس بڑے خواب نہ دکھتی تو ہم اتنے امیر کبھی نہ کو اپنا لیپ ٹاپ اور سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں تین ماہ پہلے جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور پھر میں نے اس کے گھر ملازمت حاصل کی اس کو ملا کے گیارہ خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں اور میوزیمس کی قیمتی پینٹنگ اور آرٹ ورگ کے بارے میں جی. لاکر میں رکھا ہے, اسے اور دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں لیکن باتیں اس نے گہری آبھر کی چھت پہ لگی लगी کو دیکھا میں ایک بات سوچ رہی ہوں کیا میں اگلی دفعہ کوئی بڑی کرنا हाइस्ट करना کوئی لمبا कोई ایک एक आखिरी जॉब जिससे करोड़ों کما لے ہم اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں پچھلے تین ماہ میں میں نے ایک سچی مگر किरदार किया لڑکی کا کردار کیا اپنے اصل نام کے ساتھ. مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کے میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں ایک آخری فراڈ ایک آخری چوری کے بعد وہ چھت پہ لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی خوشی تھی سادگی تھی تالیا داتن پلان کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو اور جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے اگلی چوری اگلی گناہ اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا پھر مزید ایک اور جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ وہ پچھلی گناہ کو آخری گناہ کی گردان پہ نہیں چھوڑتے لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ تالیاں ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے ہم نہیں تالیا نے نگاہیں دتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بج چکی تھی ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں ہم اچھے ہو سکتے ہیں ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیا مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے اوکے پھر میں اسی طرح خوش ہوں اس نے گہری سانس لے کر چانیاں چکا پھر نیپکن سے ہوٹ دک تک اب میں سونے جا رہی ہوں صبح کام پہ بھی جانے ہیں ویسے نوکرانی قدرے نروٹے پن سے کہتی اٹھ کڑی ہوئی داتے نے مسکرا کے شب بخیر کہا جانے ہی لگی تھی کہ میں شرارت سی چمکی. خواب دیکھا داتے نے اطمینان سے کون देखा والا ہے کس کا वाला بھاگنے والا ہے کون اپنی है کو دھوکا دینے والا ہے نہیں وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہس میں نے خود کو دیکھا میں دو دریاؤں दरियाओं کی درمیان کیچڑ میں में खड़ी और मेरे सामने एक आदमी खड़ा है وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں داتین جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی آخر میں مایوس نظر آنے لگی اس میں اتنا تو کچھ خاص نہیں کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا کون تھا وہ چونکی تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی پھر کچھ یاد آنے پر ہنسی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں اوف اوف اس کے چہرے پہ رنگ آ کے بکھرے دانتے نے اچن سے اسے دیکھا اور پھر بویں بھی اگر وہ تھا کون ہوں ہوں اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی ایسا آدمی میرے خواب میں اوہ! اوہ! کچھ تو بتاؤ تم جانتی ہوتی ہو جانتی ہوں پسند کرتی ہوں وہ جیسے محسوس ہوئی پیاری دانتے نے اس کو سارا ملیشیا جانتا ہے اور پسند ہوں ہوں اس سے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے عشق گڈ نائٹ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی دانتیں پکارتی رہ گئی مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی سر نسی میں ہلاک سینے چڑھتی جا رہی تھی کون ہو سکتا ہے وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے, سے جاتے دیکھی گئی دو دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے بارش تر تراب برس رہی تھی وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے این اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا میرے ساتھ رہو آواز پتالیا نے مجرے پھیری وہ بھیگی کھڑی تھی سنہری بال موٹی گیلی لٹوں کے سورج چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے میرے ساتھ رہو وہ اب تائی نوچ کے اتار رہا تھا اور پھر اس نے اپنی شرٹ کا کپ کھولا اور آس پیچھے موڑی پھر زمین پہ جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا مٹھی اس کی طرف بڑھائی تالیا نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی میرے ساتھ رہو وہ ایک جھٹکے سے بیڈروم میں اندھیرا تھا تالیا نے چند لمحے پر کے جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دی اور دوبارہ سے سو گئے چند گھنٹے بیتے اور پوری طرح صبح پھیل گئی لانچ وہ زینے اترتی نیچے آئی تو ملازمت یونیفارم میں ملبوس تھی آنکھیں سب سے اور چہرے پہ بلا کی مسکینیت تالی تھی لانچ میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی داتم نیچے ہوں آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی دیوار میں نس چوکٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا خودکار آلے نے اس کی تشخیص کی اور دروازہ کھل گیا آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھی وہ زینے اترنے لگی نیچے کھلا سا دروازہ تھا دیواروں پہ مختلف پینٹنگز اور آرٹ فرق سجایا گیا تھا چند ڈبے بند رکھے تھے میں بڑی میز تھی جس سے چند مشینیں پڑی تھیں اور دادی نے حفاظتی گلاسز لگائے گلوز پہنے ایک گندما آلے سے ایک نیکلیس پہ کام کر رہی تھی تالیا اس کے قریب آ کر رکی اور تنقیدی نظروں سے سارے زیورات کو دکھا پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کے اوپر روشن نی میں کر کے دیکھنے لگی پرفیکٹ اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی بس یہی زیورات ہے بس اس کامل کے پاس. داتن نے ایک نظر ان تھوڑے سے, ہاں سے. نقل تیار نہیں کرنی میں اس کی طرف متوجہ ہوئی چودہ کیسے تم نے صرف تیرہ کی تصویر بھیجی تھی تاج نکال دو تو پیچھے بارہ بچ گئے تالیہ ٹھہری پاپے گھمی زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے پھر کو گھنا ذرا سی الجھی نیکلیس کڑے بندے انگوٹھیاں یہ ہوئے بارہ پیس مگر مسز کامل کے تمام زیورات جو لاکر میں تھے میں نے ان کی گنتی کی تھی وہ چودہ پیس تھے تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا تھا ایک ماہ پہلے جب میں نے مسز کامل کی انگوٹھی چھپا دی تھی اور ان کو میرے سامنے لاکر کھولنا پڑا تھا تب میں نے سارا لاکر دیکھا تھا کود اس لیے نہیں دیکھ سکی تھی کہ مجھے انہوں نے لاکر کھولنے کے بعد بلایا تھا وہ لچ انگلیوں پہ گننے لگی کل بھی جب تنگو کامل نے میز پہ زیورات کے ڈبے رکھے تو میں نے گنے تھے دو پانچ تیرہ وہ پھر سے گننے لگی مگر گنتی پوری نہیں پڑ رہی تھی ہو سکتا ہے تم بھول رہی ہو ٹوٹل تیرہ ہی ہو تالیا کچھ نہیں بھولتی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دراز کھولا چند کاغذ پلٹ آئے ایک فولڈر نکالا جب مسز کامل نے میرے سامنے لاکر سے زیور نکالا تھا تو میں نے اپنے بلاؤز بٹن کے کی, کی فولڈر وہ فولڈر کھلتے ہوئے سے گہری سانس خارج ہوئی یہ لو یہ رہی تمام تصاویر ان کو ٹیلی کرو ہم نے کون سا جیور مس کر دیا ہے داتن گھوم کے اس کے ساتھ آ کڑی ہوئی اینک اتار دی اور سارے پرنٹ آؤٹ باری बारी دیکھنے لگی اوہ oh! آخری پرنٹ آؤٹ سے متعلقہ ڈبے میں رکھا ایک سنہری पीछे تھا پرنٹ آؤٹ اس باکس کے آگے پیچھے سے لی چار تصاویر یہ, یہ تو کوئی तो ہے داتن है جوش سے جھکی مگر تالیہ نے بے دلی سے کاغذ پرے کر دیا اوپر دیکھو کیا لکھا ہے مظفر شاہ یہ मलाका سلطنت के سلطان مظفر شاہ के जमाने का सिक्का है تنگو کامل کو آرٹ اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی ہے اس لیے انہوں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے مگر ہم اسے کیوں نہیں چلا رہے کیونکہ مظفر شاہ کے سکے آج کل کوالا لمبور کے ہر مال سے ملتے ہیں اور سارے نقلی ہوتے ہیں ابھی ان کے کونے کچوں سفید رنگ لے گا اور یہ بھاری ہوتے ہیں جبکہ اصلی سکے اتنی ایجنگ کے باعث ہلکے ہونے چاہیے بالفرز اصلی بھی ہیں تو بھی ان کی کوئی اتنی ویلو نہیں رہنے دو بے کے پاس ان کا سکہ ने देखने نے ایک دوسری اینک اٹھائی اور اسے ناک پہ से کے थी سے کاغذ پہ چھپی تصویر نہیں ہے نا پسندیدگی سے کوئی خوف نہیں आला درجے کے نکالے نہیں تراش سکتے وہ میں جانتی ہوں لیکن نقلی سکہ تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے کیونکہ مظفر شاہ کے اصل سکوں پہ ایک तरफ مظفر شاہ سلطان और दूसरी तरफ نسی منیا اور والدین دین اور دنیا میں مددگار لکھا ہوتا ہے اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ سلطان لکھا ہے داتن کے آخری فکرے پہ وہ منجمند ہو گئی پھر اتنی تیزی سے گردن موری گویا برف چٹوی ہو دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے اس نے کاغذ داتن کے ہاتھوں سے جھپٹا اور اس پہ بے بےقرار نظریں دوڑیں میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے ہماری ایک واردات والی جگہ پہ یہ تھا مگر میں نے اسے تب چھوڑ دیا تھا ہاں مجھے یاد ہے نیشنل ہسٹری میوزیم میں ہے نا میں نے بھی دیکھا تھا تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا نہیں میں نجیب بن سلامت کی بات کر رہی ہوں پچھلے سال جب میں نے اس کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ویژن دیکھا تھا اور ہم نے ان کے ذاتی سیپ میں نیاب انٹیک برتن چرائے تھے تب ایسا سکہ وہاں بھی تھا یقیناً ہوگا مگر تین سال پہلے جب تمہارے خواب پہ ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی تب یہ وہاں بھی ڈسپلے پہ تھا مگر میں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا تالیا نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی کیا سوچ رہی ہو ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں نہیں کچھ غلط ہے اس سب میں اس نے نفی میں سر ہلایا ہمارے سامنے یہ سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے مگر ہم نے اسے نہیں چرایا ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا تالیا بات یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجیب بن سلامت کے پاس تھا اس کا بکس بھی یہی تھا داتن داتم نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشن کو آپشن پہ ڈال دیا تھا اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس آپشن میں تھا یا نہیں مگر کیوں کیونکہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجیب پہ برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی اس کی آپشن سے کوڑیوں کے بھاو ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کے کچھ پینٹنگز اور اس نے کاغذات اٹھا کے دیکھا۔ شاید یہی سکھا. تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے ہاں میرے گیارہ خواب بلکہ بارہ ان میں سے تین میں یہ سکا تھا شاید مزید میں بھی ہو اگر اس کے ساتھ رکھے جواہرات زیورات پینٹنگ اور نادر اشیا نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیرا کر کہ میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی وہ حیران پرشان نظر آ رہی تھی میں اس سکے کا ریکارڈ چیز کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اس سے حاصل کرو تو یہ بہت عجیب بات ہے مگر وہ سنسی خلا میں دیکھ رہی تھی میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی غلط تعبیر کرتی ہوں کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں وہ مرنے والا ہے مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے کیونکہ پانی علم کا سمبر ہے کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھو تو سمجھتی ہوں کہ اس ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے اور امیر ہونے والی ہے مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا غریب وہ ابھی بھی بہتی ہی ہے میں ہمیشہ اپنے ویژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں مگر ان بارہ خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میں نے درست سمجھے کیوں کہ کی وجہ سے ہم امیر ہوئے لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط ہی سمجھے تھے اس کی رنگت تاریخ بڑھ رہی تھی کو افسوس ہوا تم کام پہ جاؤ میں اس اس کو چیس کرتی ہوں اس نے اس کا سر تھپکے تسلی دی تو وہ دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا پھر ٹھہری پھر میں اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تبدیل مجھ سے یہ سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں یہ اندیک کو دیکھنے کا تحفہ مجھے اسی لیے ملا ہے لیکن شاید ایسا نہیں تھا شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا اس کی آنکھ کا کنارا بھی گیا تالیا داتے نے آگے بڑھ کے شانوں سے تھاما ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے تم فکر نہ کرو اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے تالیا نے میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح سے روز مرا کے کام شروع ہو چکے تھے کچن میں تالیا اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھی بٹلر ट्रॉली کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا ایسے میں तालिया بے دہانی سے جگ میں جھوسوں ڈیل رہی تھی چہرے پہ ابھی تک وہی الجن چھائی تھی اور ہاتھ سست थे رہے تھے مارے باندھے اس نے جب کو ٹری میں رکھا اور آگے بڑھ گئی ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربارہ ہی کرسی پہ بیٹھے خوش مداجی سے دائیں ہاتھ جلوا کر اپنی بیوی سے محرو گفتگو تھے ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی بی نے خوشگوار مسکراہٹ سے دیکھا کیسی ہو تالیہ اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں ٹھیک ہے سب تھینک یو سر اس نے ادب سے سر جھکایا میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماں سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے شکریہ سر مومس نے مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کی گلاس میں جوس ڈالنے لگی تالیا مجھے مارکیٹ جانا ہے تو میرے ساتھ آؤ گی مسز نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے کم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نب ڈالے آخر کو کون آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے مجھے فی الحال یہی معلوم ہے جلدی دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا کیل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں ہوا نظر آتا था بھان پان کی بولیا. اکثر اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد कस کے چہرے کے گرد لپیٹنے والا حجاب لی ہوئی تھی جس کو مقامی زبان میں تڈونگ کہا جاتا ہے بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف پہ دکانیں ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر سے اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی تھی ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے مجھے ان مہمانوں کی آنے سے بہت خوش تھی مگر کسی وجہ سے ان کا نام نہیں لے پا رہی تھی لیکن خاموش رہی آئیں گے ویسے ان کے دو بچے ہیں پھر رک کے تصحیح کی تین تھے لیکن ان کی بیٹی آرانہ بچپن میں کھو گئی تھی چیئر لفٹ سے گری تھی لاش نہیں ملی مگر سب کو یہی यही کہ وہ مر گئی ہے اس لیے کبر وغیرہ बना دی थी پھر وہ چپ ہو گئی جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی आना ہاتھوں کو دیکھی گئی یکم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئی. کے ہاتھوں میں देखते جلنے لگے بس لمحے بھر میں وہ سب جل کے راک ہو گیا اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے से خالی رہ گئے وہ چونکی चौंकी کھل खुल آوازیں آنے आने اس نے مسز کامل के ہاتھوں को देखा وہاں کوئی راک نہیں تھی وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھی بتانا بھول گئی نام نہیں بتایا مگر یہ کہا تھا کہ میں یہ وہ ذرا مصروف मैं مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دکھا, کیا... کیا دکھا ہے کیا क्या क्या देखा है उसने? وہ بے چین سی ہو کے پوری اس کی طرف گھوم گئی دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھی اور سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں شاید آپ کو چولہے اور अच्छा وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے اوہ تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا لیکن کون سی دوست تھی میری نام نہیں بتایا تھا انہوں نے لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے اس لیے بہتر ہے آپ بس سکا وغیرہ دے دیں اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہتے البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں او میرے اللہ یہ توحفہ نہیں یہ تو ایک کلف ہے ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سے سونے کا بریسلیٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننے ستارے جھول رہے تھے تالیا نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم ٹٹک کے رکھی ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا لاکر میں رکھی ڈبی اس میں سجا بریسلیٹ وہیں وہی سنسی کھڑی رہ گئی ایک دم ساری گھتیاں سلجھ گئی تھی بدل کے بہت سارے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے لائبریری کے اندر مقدس باروق سی خاموشی چھائی تھی اونچے ریسک کتابوں کی جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں منہمس لوگ دکھائی دیتے تھے کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص غیر معمول کا خاموشا ماحول تھا ایسے میں دروازہ کھلا وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی اس نے صبح کے ملازموں والے لباس کے برق س خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا کہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید گورا ہے جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے دروازے پہ وہ رکی ہیڈ ہی کو ڈائمنڈ سے سیاہ آنکھیں آس پاس ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتے گزر رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سے سلام چڑھا اسلام علیکم ساشا اسلیہ نے شان بے سے سر کو خم دیا پھر ادھر ادھر دیکھا مسز لیا اس طرف ہے وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح گردن کے ساتھ آگے چلتی ہے کونے میں ایک آڈیو روم تھا جس کے اندر بیٹھی سیاہ موٹی اور باندھے وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی آہار پہ نظریں तो تو دیکھا تالیاں دروازہ کھلتی اندر داخل ہو رہی تھی اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتے اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے تمہیں یہ وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی پرس میز पर پر رکھا और हेड को مزید तिरछा किया لانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے خوش مغی نظروں سے اسے گھور کے وہ بولی تا تالیہ نے دادی نے جٹائی سے تسعی کی. پھر ناک سے مکھی اڑائی اور تمہاری یہ تنقیدی نظریں جو میرے آفس کو پچھلے بیس سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے پے اوپر ترس کھا رہی ہیں میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبا ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو لگتا ہے بڑی زور کی لگی تالیا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا دانتے نے چپتی نظریں اس پہ جمائے ناک زور سے سکوڑی میں کی ماننے والی ہوں وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر اس نے یہ فکر طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے اچھا چائے نہیں پلاؤ گی وہ بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی داتے میں سے دیکھ کے گہری سانس تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے بے شک ایمپور شنگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے چائے کی پیاتی سردرد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ لیکن اگر تم زہریلے مادے کی محبت میں اس کی اڈکشن میں اتنی مبتلا ہو چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی उف, اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتین مگر موٹی عورت نے میز پر رکھیلر مگ مکہ ڈھکن کھولا اور پیچھے اٹھا کر اس میں گرم گرم چائے تم کیسے آئی تالیہ نے گہری سانس لی اور ایک چھٹی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہو تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی اوکے داتے نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین اس کی طرف گھمائی داتن کے ہاتھوں میں ہی تھا یہ ہے وہ سکہ وہاں ایک کی تصویر نظر آ رہی تھی آگے ہوئی نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پہ آیا تھا تقریباً سترہ سال پہلے یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے لیکن ہر میوزیم اور ہر ووپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس بیچ دیا جاتا ہے یا सालों میں ہماری اور مناسب لفظ ڈھونڈا گیارہ بڑی جاب میں سے پانچ میں یہ में موجود تھا اور باقی میں اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیبلے مگر दाते میں سے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکوڑی اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی سات بار داتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا مگر ان ساتوں جگہوں پہ جو چیز موجود تھی میں نے ان کی لسٹ بنائی تو, تو کوئی اور چیز تھی جو ان ساتوں جگہوں پہ موجود تھی ہے نا وہ تیزی سے بولی تو داتین نے لب بھیجے ان کا ذائقہ تک خراب ہو گیا مگر ضبط کر کے کہنے لگی ہاں میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے ہر واردات سے پہلے تیار کرتے ہیں اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا بجو کون سا ملاقہ سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلیٹ ہے نا دات کے کندھے ڈھیلے ہوئے منہ کھل گیا تمہیں کیسے پتا چلا چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یاداشت بہت اچھی ہے اور ایک ملکہ کا دیکھا تھا مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں داتیں اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس آئی کیوں ہوں داتن کھلے دل سے مسکرائی ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیا بی بی کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے اور نہ وہ بریسلیٹ کوئی بریسلیٹ یہ دیکھو دانتے نے ٹچ اسکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا تھا جس کے سونے کی مستقل ڈلی سی تھی جس کے آخر میں تین دان بنے تھے بظاہر یہ ایک سکا ہے اور وہ ایک بریسلٹ لیکن اگر ان دونوں کو جوڑ دو تو دانتے نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے چابی وہ مشہور سی بولی یہ ایک چابی کے دو ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے ہاں یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہ سکی تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں کل تنگو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں ڈنر کی افراتفری میں میزر ذرات ادل بدل کر کے سکہ سکی کی کاپی ہم اس لیے نہیں تیار کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے گا تو تنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے اچھی قیمت نہیں ملے گی یہ بولی تو دانت نے ٹیک لگائے سوچ ہنکار ابھرا پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی اس نے مگ لبوں سے لگایا گھون پڑا اور مگ نیچے رکھ دیا اس دوران جیسے الفاظ جوڑے جتنا ان دو چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا ان کو یا مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیتا ہے جہاں کسی آپشن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفے میں دے دیتا ہے مگر پھر وہ چپ ہوئی تالیہ بغر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے سامنے چائے کے رنگ دھویں کے مرغولی تیرتے دکھائی دے رہے تھے مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے داتے نے کہنا شروع کیا میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ کر تم نے عجائے بات پر حیران ہونا چھوڑ دیا ہے ہاں میرا ذہن ہر اس چیز کو مان سکتا ہے جس کو لوگ جھوٹ کرار دیتے ہیں کیونکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے دانشور ہمیں ادنا سمجھ کر ہم سے حقائق چھپاتے آئے ہیں لیکن یہ بات پھر بھی عجیب تھی کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ ہر وہ پرائیویٹ اونر جس کے پاس یہ سکا یا یہ بریسلیٹ رہا ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی کوئی بڑی موضی بیماری ہو سکتا ہے یہ تمہارا ہو. چھوڑو ان باتوں کو. بس اس کو ڈھنڈو دیکھتے ہوئے ضائع کر دیے میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی اس چابی کی قیمت سب कीमत इन सबसे یقیناً مجھے لگتا ہے داتن اس نے اس پر امید نظریں اس پہ جمائی یہ وہی بڑی ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی میری آخری چوری آخری وہ کیا کہتے ہیں اور اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا تالی اور کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی ہم نہیں بدل سکتے نہ کبھی بدلیں گے اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ بازت تھی مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو داتے ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے میں فیصلہ کر چکی ہوں پتا نہیں کیوں کہ حوصلہ رکھو وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھی ہو بیگ بھی اٹھا لیا دانتے نے سمجھ کے سر ہلایا اوکے میں اسے ڈھونڈوں گی مگر جو اس روز تم نے خواب میں دیکھا تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں دیکھا تھا. تھا اور, اس سے بھاپ ہنوس اور رہی تھی. چابی کو غور سے دیکھا اسے کچھ یاد آیا ایک ننی کلائی پہ بندہ بریسلٹ فزل کا ایک اور ٹکڑا این اپنی جگہ پہ آ گرا تھا ویسے وہ آدمی کون تھا تالیا داتے نے سے پوچھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی وہ کہیں اور گم تھی میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے, ہے یہ کس کا ہے پھر اس کے फिर پہ سختی آ گئی جیسے بے जैसे اور دکھی ملی جلی کیفیت ہو مسز ماریا آپ نے اچھا نہیں کیا اس نے ٹیبلٹ پٹخا اور تن فن کرتی باہر نکل گئی داتے نے سے جاتے دیکھتی رہی اس سے क्या हुआ। اگلی صبح جب کوالمپور کی بلند و بالا عمارتیں دھوپ میں سینا تانے کھڑی تھی اور نمی سے بھوجل سزا نے ماحول میں حادثہ پیدا کر رکھا تھا شہر کے ایک مفلوقت حال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بالکونیوں میں رسیوں پہ کھڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے اتوار کے باعث شاید ساری عمارتوں کی عورتوں نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی ایسے میں تالیا بنتے مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی میلی سیڑیاں چڑھ رہی تھی وہ ملے ترس کا حجاب پہنے ہوئے تھی اسکرٹ اور لمبی قمیض جیسا لباس اور اس کے اوپر کس کے لیا گیا سکار جس پہ مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے وہ پہلے سے بہت مختلف نظر آتی تھی تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی آ رہی ہوں عورت کی آواز سنائی دی جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی جس کا چہرہ کریلے کے خول کی, کی آؤ, آؤ, بات آئی تم آ جاؤ انہوں نے خوشی سے اسے رستہ دیا وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی وہ تنگ و تاریخ سا فلیٹ تھا سامنے ایک لاؤنچ نماز چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سوفے رکھے تھے ہاتون के کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئی اور سوفا سے کپڑے ہٹائے اور بیٹھنے کو جگہ بنائی آؤ بیٹھو آج مشین لگا رہی تھی جو سارا کپڑوں سے بھرا پڑا ہے. تم میں شربت तुम ہوں اوکے مسز ماریا وہ ओके کے بیٹھ گئی وہ گئی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ غائب ہوئی اور خپ کی نظر آنے لگی کچھ دیر بعد مسز ماریا شربت کی ٹرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی. اتنا اچھا لگا ہے تمہیں یوں دیکھ کے ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہو جی وہ مسکرا کے بولی دنیات اور میتھس پڑھاتی ہوں وہ نظریں جھکا کے شرافت سے بولی تھی شوہر بچے سب ٹھیک ہیں جی بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو میں وقت نکال کے آ گئی آرٹسٹ کی مسکراہٹ ویسی ہی سادہ تھی کبھی ان کو بھی ساتھ لے آؤ مجھ سے ملوانے صرف تصویریں ہی دکھائی ہیں تم نے اب تک انہوں نے شکوا کیا بس جب آپ سے ملتی ہوں تو اپنا آپ بھی بچہ ہی لگنے لگتا ہے آپ یتیم خانے کی منتظم تھیں اور تین سال میرا وہاں اتنا خیال رکھا آپ نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرنے کا دل کرتا ہے ماریا. بات موڑ دی خوش رہو جیتی رہو انہوں نے گہری سانس لی جو بچے چھوڑ جاتے ہیں یتیم خانہ وہ کبھی واپس نہیں آتے مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو پیسے بھیجتی ہو دل بہت خوش ہوتا دونوں کے درمیان انچھوہ رکھا تھا تالیا نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بس نظریں ان کی بیمار زرد چہرے پہ جمعی رکھی میسیس ماریا آپ کو کبھی علم نہیں ہوں سکا نا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا یہ معاملہ میں کبھی حل نہیں کر سکی رات کو چرچ بند ہوتا تھا صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو تم وہی ملی تھی مجھے وہ سب یاد ہے اتوار کا زندہ آپ ات... عبادت کیلئے جلدی آگئے تھے اور مجھ ہاں میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی पुलिस پولیس بھی آئی مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈ نہیں سکا تمہارے کپڑے عجیب سے تھے پھٹے میلے کچیلے میں نے نئے کپڑے دیے تمہیں تیار کیا وہ یاد کر کے ذرا جوش سے بتانے لگی اور تالیا ایک دم بولی مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں مس ماریا میں صرف ماریا رکی موہ کھل گیا بے یقینی سے تالیا کو دیکھا جس کی اینک کے پیچھے چھپے آنکھوں میں ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے میں نے اپنے بچپن کی تصویر تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ تھی. وہ ملے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں میں نے ان کو اپنی ڈی این اے بھیجی تو وہ میچ کر گئی اب میں امریکہ جا رہی ہوں واو تالیہ واو وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے یہ تو انہونی ہو گئی مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے ان کی مجبوریوں کی لمبی داستان ہے وہ کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا تھا لیکن وہ ٹھہری آواز راستہ رانا سرکرشی میں بدلی اور آگے کو جھکی انہوں نے بیس ہزار ڈالر کا نام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکر کو میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی میں نہیں چاہتی انعام ان کو ملے میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے یعنی آپ کو ملے اسکیم उनकी نے پہلا پتا پھینکا جی مسز ماریا وہ بہت امیر لوگ ہیں میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی وہ خوشی میں کر رہے ہیں یہ سب مگر ایک مسئلہ ہے کیا ان کی سان تٹک گئی وہ چاہتے ہیں کہ میں ثابت کر کے دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھی یا نہیں میں, میں کیسے ثابت کروں وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور مارے جذبات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے آپ کوئی نشانی بتا سکتی ہیں کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا نکاہیں ایک لمحے کو بھی خاتون کے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی کل میں مال میں ایک بریسلیٹ دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا چرچ کا منظر میری یاداشت اچھی ہے کافی چرچ سے لے کر اب تک سب یاد ہے مجھے پہلے یہ بات مجھے اہم نہیں لگی تھی مگر کر اپنے ماں باپ کے ملنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا جس پہ سونے کی ایک چابی بنی تھی صرف پہلے منظر میں مجھے وہ یاد ہے پھر وہ پتا نہیں کہاں گیا اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تو وہ بنا پلک جھپکے ماریا کو دیکھ رہی تھی جن کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا وہ, وہ چپ ہو گئی چلے اگر آپ کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں میں اپنے والدین کو یتیم خانے والے قاسم صاحب کا نام دے دیتی ہوں تاکہ وہ, وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے جدی سے اس کا ہاتھ نہیں نہیں قاسم نے کیا کیا تمہارے لیے مجھے یاد ہے میں بتاتی ہوں انہوں نے ہر بڑا روکا تمہارے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا اصل میں وہ چابی تھی جس کی سنہری چین کو تم نے کلائی میں پہن رکھا تھا میں نے وہ تمہارے ہاتھ سے اتاری تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی مجھے نہیں پتا تاگیا یہ کیسے ہوا مگر اس کے دو ٹکڑے ہو گئے سکہ الگ ہو گیا اور بریسلیٹ پہ ڈلی سی رہ گئی مجھے تمہاری نگاہداشت کرنی تھی تمہارے لیے لیتی خانے میں جگہ بنانی تھی فنس نہیں تھے میں کیا کرتی تاگیا تالیہ نے تنوی سنگ کے گٹنے پہ ہاتھ رکھا آپ نے پیسے تھے اتنے سال ہو گئے اب یادداشت جواب دینے لگی ہے آئی ایم سوری مگر میری مجبوری تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا میرا ایک رشتے دار سنار تھا میں نے وہ اس کو بیچ دیا وہ عجیب سی چیز تھی थी मुझे سے खौफ आता था مگر اس کے جانے کے بعد تم چپ ہو گئی بالکل دالیہ نے بے اختیار صوفی کی گدی مٹھی میں بھیج دی اس کا سانس اٹک گیا تھا اس کے بعد چپ ہوئی مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے چپ تھی مجھے کچھ یاد نہیں تھا نہیں پہلے چند منٹ جب تک تمہارے ہاتھ میں بریسلیٹ تھا تو تم نے کچھ باتیں کی تھی وہ تمہارے ہاتھ میں چمکتی تھی جیسے اس سے روشنی نکلتی ہو میں نے اسے تمہاری کلاس سے اتارا تو وہ بج گیا اور اتنا یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ گاؤں والے مصیبت میں ہیں تم ان کے لیے مدد لینے آئی ہو ورنہ وہ سب مر جائیں گے تم نے کہا تھا تمہیں ان سب کو بچانا ہے میں نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا یہ میرے بابا نے دی میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے کہا تالیا بنتے مراد لیکن جب میں نے وہ بریسلیٹ اتارا تو تم خاموش ہو گئی جیسے تمہیں سب بھول گیا ہو تالیا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے مگر اب کی بار وہ اصلی آنسو تھی اور کچھ اور مجھے یاد نہیں کیا یہ کافی ہوگا تمہارے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے ہوں وہ چنکی پھر اپنی کور اسٹوری یاد آئی تو زبردستی مسکرائی میں ان کو بتا دوں گی اب میں انعام کی رقم کب تک ملے گی وہ بھی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ بدوقت مسکرا کے ان کو تسلی دلانے لگی رات اس پوش علاقے پہ اپنے پر اتری تو حالم کے اونچے آلی شان گھر کی بیرونی بطیاں جب جگمگاتی دکھائی دینے لگی لاؤنچ میں البتہ اندھیرا تھا صرف بڑی سی ٹی وی سکرین چمک رہی تھی جس کے سامنے وہ دونوں صوفے پہ بیٹھی تھی دانت نے سیاہ کھلا لباس پہن رکھا تھا اور ٹانگوں کی کینچی بنا رکھی تھی گود میں में کارن کا प्याला تھا جس سے وہ بھنے ہوئے تازہ خستہ निकाल کارن نکال نکال کے منہ میں ڈال رہی تھی نظریں اسکرین پہ جمی تھی جہاں ایک ملے گیم شو چل رہا تھا ایک فیملی گھر جیتنے ہی والی تھی اور دانتن کی سانس رک رک کے آ رہی تھی سات پیروں پر کر کے بیٹھی تالیا درخلا میں گور رہی تھی کمسم کسی اور دھیان میں سیاح بال ہیئر بینڈ باندھ کر پیچھے کر رکھے تھے انگلی بے مقصد سے سوفے کے ہاتھ پہ بنے ڈیزائن پہ پھیر رہی تھی آخری راؤنڈ اف اللہ داتن دات آگے ہوئی۔ وہ چابی میری تھی داتن وہ میرے باپ نے بنائی تھی داتن چونکی اور گردن اس کی طرف پھیری وہ اسی طرح صوفے کے ڈیزائن پہ انگلی پھیرتی بے خود سی بولے جا رہی تھی سیاہ آنکھ میں زمانے بھر کی اداسی تھی میں آج مسز ماریا سے ملنے گئی تھی الفاظ اس کے لبوں سے بہتے جا رہے تھے گویا مکئی کے دانے ہوں وہ کہے جا رہی تھی اور دانتن بھٹے کی خوشتہ خوشبو سے دہ سی گئی اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے آنکھوں میں غصہ بھگ آیا اس نے تمہارا بریسلیٹ بیچ دیا اوف اوف خبردار جو آئندہ تم نے مسز ماریا کی کوئی مالی مدد کی کیوں کیونکہ وہ ایک بدیانت چور ہے اور میں کیا ہوں اس نے سادگی سے داتن کو دیکھا تو وہ ناک سکوڑ کے رہ گئی اس عورت نے تین سال میرا خیال رکھا جب مجھے کوئی اور لینے نہیں آیا چوری کرتی ہوں کل جب مہمانوں کا رش ہوگا تو میں موقع دیکھ کے اسٹڈی میں چلی جاؤں گی کیا تم وہ چابی صرف پیسوں کے لیے چورانا چاہتی ہو تالیا تالیا نے گہری سانس لی تاطین کو دیکھا اور مٹھی بھر کے پیالے سے پاپکارن اٹھائے جب تک مجھے یہ یاد نہیں آیا تھا کہ وہ میری چابی ہے میں اسے دولت کے لیے ہی چرانا چاہتی تھی مگر اب اس نے سکرین کو دیکھتے ہوئے پاپکارن, اور بند ہونٹ ہلاتے ہوئے چبانے لگی لمحے بھر کو لانچ میں سناٹا چھا گیا داطین اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ٹی وی اسکرین کی نیلی روشنی میں دمک رہا تھا مگر اب شاید مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے میں کون ہوں کہاں سے آئی ہوں سب معلوم ہو جائے گا اور تمہارے ماں باپ تم ان سے نہیں ملنا چاہتی اور وہ گاؤں والے جن کا تم نے ذکر کیا تھا سچ کہوں تو نہیں داتن. میں اپنی زندگی میں خوش ہوں مجھے ان سے نہیں ملنا اور میں یہ بھی نہیں جاتی کہ وہ دیکھیں کہ میں کیا بن گئی ہوں وہ تلخی سے مسکر کے سکرین کو دیکھنے لگی اس کا ذہن کہیں اور تھا مسز ماریا کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی تم نے کہا تھا گاؤں والے مصیبت میں ہیں تم ان کی مدد لینے آئی ہو ورنہ وہ سب مر جائیں گے تم نے کہا تمہیں ان سب کو بچانا ہے مگر اس نے سر کو جھٹکا مجھے کسی کو نہیں بچانا مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی اب تک تو سب مر کھپ گئے ہوں گے مجھے صرف چابی کو اچھے داموں بیچنا ہے تاریخی نواد رات مہنگے داموں بیچ جاتے ہیں میرے خواب ایک جزیرے پہ ایک اونچا محل بس مجھے یہی سوچنا ہے ویسے کل, کل کون آ رہا ہے تنگو کامل کے گھر تعطین کی بات نے اس کو گہری سوچ سے نکالا پتہ نہیں اس نے شانیاں چکائی جب بڑے لوگ بڑے لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو وہ ہم چھوٹے لوگوں کو تفصیلات نہیں بتاتے سیکیورٹی پروٹوکول آخری راؤنڈ میں تھی گھر جیتنے کے بہت قریب صبح سے تنگو کامل کی گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سما بندہ تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آخر کون آ رہا ہے مگر پھر ارادہ بدل دیا کون سا وہ بتا دے گا مسز شیلا کامل مسترف اور پرجوشن میں, میں تیار کروا رہی تھی باریک ہیل پہ جب انہوں نے اور کو کھانا لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیا کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے پچیس منٹ صرف پچیس منٹ کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں کیا مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گیا اس کی عکل پہ افسوس کیا ہو. ہاں تالیہ پچیس منٹ بھی بہت ہیں اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئی تسلیم نے کندھے اچھا اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے اتنا بتایا کہ سر کی کلاس فیلو اور ان کی بیگم ہے تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں उसके کی کامل صاحب کی کلاس فیلو ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے اپرین سامنے ہاتھ رکھ کے نکلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی جو پوٹلی کی پچیس منٹ بھی کافی تھے شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھانے لگا ملے گھر بھی کراچی کے بنگلو جیسے تھے ویسے ہی ही लॉन ڈرائیوے اور سامنے گیٹ गेट چار دیواری کچن की खिड़की से لان नजर आता था وہاں تنگو کامل اپنی بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر مچا تسنیم اور نور ساتھی ملازمائے لپک کی کھڑکی میں جا کھڑی ہوں گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازے کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا تھا تالیہ مزے سے سلاد کے کتلے ڈش میں سجاتی گئی او خدایا اف اف کیا تم نے انہیں دیکھا کھڑکی سے باہر جھانتی تسلیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش کی اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھ لی پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لیے تو مجھے یقین نہیں آ رہا انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے وہ ان کی وائف دیکھو اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا اوف اوف ان دونوں کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی کبھی ایک دوسرے کا تالیا نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا خیر یہ ملازمائیں ہیں امیر اور مشہور لوگ کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو؟ ان کو کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال سے پونجتی آگے آئی ان دونوں کے قریب رکیے اور باہر جھانکا گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے گرے سوٹ والا آدمی دراز کت اور دبلا پتلا تھا فٹ اور تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا ہاتھا اور ملے لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا اور تب تالیا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا اس نے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا آنکھیں शौक سے پھیل گئی سان سے अटक اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے او ओ او उसने اس نے بے یقینی سے نور اور تسلیم کو دیکھا جو اتنی بے یقینی اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی وہ شخص مسکر بچوں کا سر تھپک رہا تھا پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا اور ادھر تالیا مراد کھڑکی میں ہکا में سی کھڑی تھی نور نے اس کا کندھا ہلایا تمہارا فون بج رہا ہے تالیا وہ چونکی پھر اپرین کی جیب سے فون نکال کے بغیر دیکھے کان سے لگایا نظریں وہیں باہر جمی تھی دوسرا ہاتھ ابھی تک پہ تھا اوف! خریدا تھا وہ بریسلیٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے شاید میں جانتی ہوں وہ نظریں باہر ٹکائے بے خود سی کہہ رہی تھی وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا یا شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا وہ دراز کت تھا بسى جسم والا بےحد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی نہیں تم نہیں جانتی اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کی رنگت صاف تھی بےحد صاف نکوش چینی تھے مگر بہت پرکشش وجیب چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں وہ اب تنگو کامل کی باتیں مسکرا رہا تھا بارسن نیشنل کا ہونے والا نیا صدر اس کے بال سیاح تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے کانوں کے اوپر سے وہ سفید تھے جو اس کے چہرے کی نرمی اور وکار میں مزید اضافہ کرتے تھے وہ اڑتالیس برس کا تھا مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے دس پندرہ برس کم دکھائی دیتا تھا ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم وان فات رامزیل اس کے گھر ہے تمہارا برسلتالیا. بے یقین سی تالیہ बाहर باہر نظریں جمائے کھڑی تھی دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی और اور اگر میں تمہیں یہ کہوں داتن کہ وان فاتح بن رامزل اس وقت सामने سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی دوسری طرف داتن نے گہری سانس मैं تھی हूं میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین مومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو اس لیے کوئی بات نہیں ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر اس کے الفاظ نے کوئی بلبلہ سا پھاڑ دیا تھا تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے چپ کرو موٹی کالی مرغی وہ جل کر بولی اور ہونس کر کے جیب میں رکھا پھر کھڑکی سے باہر جانگا تو پورچ اب خالی تھا یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے وہ جائے یا نہ جائے ہوں اس نے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین مومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی میں نہیں جاؤں گی میں کوئی باقی لوگوں کی کی طرح اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنی ذاتی وقار اور خود کو ماتی پشت ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھیروں وہ اسی طرح اکڑ کے کھڑی رہی چند سانسے لی پھر ایک دم بازو نیچے گرایا اور باہر کو بھاگی مٹی ڈالو اور ڈالوارماتے وہ فاتح رامزل ہے اوف دی فاتح تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ کے دروازے تک آئی تھی چہرہ خوشی سے گلابی سا تم تم لگا تھا ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پر جوش سی سرگوشیاں کر رہی تھیں وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے مہمان نہیں تبھی بٹلر باہر نکلا سخت لہجے میں تالیا کو مخاطب جوس تم سرو کرو گی جلدی اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی جھٹ سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی جلدی جلدی ٹری لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی دروازے پہ لگی بیزوی آئینے میں اپنا عکس دکھا سائٹ کی مانگ نکال کر بالو کو کس کے جوڑے میں باندھے وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سب تھی وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اُس خیر ہے اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہو ڈرائنگ روم میں تیز اے سی چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا ٹھنڈے ماحول کو زرد لمپس کی روشنیوں نے बना کن اور پرفسو بنا رکھا تھا میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور تین افراد بیٹھے تھے فاتح رام سے سامنے والے صوفے پہ موجود تھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک بازو صوفے کی پشتک ہلا مدم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ زرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا برابر اس کے بال بھورے سرخ ڈائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے وہ بالکل لیے ہوئے تھے بے جان تھیں وہ دونوں ٹرے اٹھائے ملازمہ کی طرف متوجہ نہیں تھے تالیا باری باری سب کے پاس رک کے جوس پیش کرنے لگی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جب باتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات روکتے ہوئے مسکرا کے کہا مگر فان فاتح رام اور مسز رام آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی مائک لو بھاری مسکراتی آواز میں بولا تھا یہ آواز میں اور یہ درست ہے سر کیا آپ استعفی دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتحام دل کی جانب اٹھی تھی وہ جوابن خنکارا دیکھو تنگو کامل بات یہ ہے کہ فاتح بن رام جیسا انسان جو دو دفعہ امریکہ میں سٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑکے منتخب ہوا تھا اور جس کے سامنے جس کے کے سامنے زمانے میں میں سٹیٹ اٹارنی آفس کا ریکارڈ مثالی رہا تھا اور جو پندرہ سال پہلے امریکہ چھوڑ کے امریکی شہریت چھوڑ کے صرف ملے کام کے لیے واپس آیا تھا اس آدمی کو اتنی لمبی سٹرگل کے بعد اگر باریسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈ حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بدھا ہو اور میں ایک پجاری تو نہیں فاتح یہ نہیں کرے گا مجھ سے منافقت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے ہاں میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اس بات پہ کہا پڑا تھا مگر فاتح رام سن نے سوال کا جواب نہیں دیا وہ سوچتے ہوئے سپارٹ چہرہ بنائے اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی فاتح رامزل کی ایک طرف اعتراف سے جھک کے ٹرے پیش کی کپ کپاتی پل کے اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا को تنگو کامل کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا ایک شان بے نیازی سے تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر سے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا وہ یہ جوس نہیں پیتے تالیہ آگے بڑھ گئی دل بجھ سا گیا باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئے مسز کامل کہہ رہی تھی لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر کیا آپ تنگو شیلا وہ ہر ایک کو اس کی एक نیم سے پکا رہا تھا میں ایک ڈریمر ہے, ایک ویشنری, جو ایک بہتر کا خواب دیکھتا ہے مگر ملے قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی کوئی بھی جمہوری گورمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن زندگی کے ہر مقام پہ مخالفت ہوتی ہے یہ مخالفت ہی ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں اگر بارسن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی تو اخلاقی طور پہ یہ پارٹی صدر بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا باہر کھڑی تالیاں مسکرا دی اس نے پھر سے استعفے کا جواب نہیں دیا اح, سیاست دان دفتن اس نے گھڑی دیکھی دس منٹ گزر چکے تھے پندرہ منٹ رہتے تھے ایک بے قرار نظر ڈرائنگ روم میں ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے سٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی پینسل ٹارچ جلا کر آگے آئی لاکر پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی چند ایک ہوئے پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے دیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی ایک دم وہ تھٹک گئی ادھر ادھر ہاتھ مارا سکے والا باکس غائب تھا نے انشانی سے سارا لاکر کھنگال دیا مگر وہ وہاں نہیں تھا اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو ادل بدل کیا لاکر بند کیا اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی اب کے اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی بٹلر نے گھرا بھی مگر اس نے چہرے پہ مسکینیت تاریخ کر کے پل کے دو بار جھپکائی تو وہ ہنکار بھر کے آگے بڑھ گیا اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زہر بحث توہین رسالت بل کی طرف مر گیا تھا پاتے رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے میرا خیال ہے تین سال کی قید یا بھاری جمانے والی سزا تو درست ہے نہیں میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مثالی سید کی جا سکیں مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا اسے کافی دیر سے فاتح رام تل کی آواز نہیں سنائی دی تھی آپ کا کیا خیال ہے سر تالیہ نے پردے کی عورت سے جھانکا وہ نگاہیں کامل سانپ جمائے مسکرایا تھا پھر گہری سانس لی میرا ایک دوست تھا اسکول اس میں بدھسٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا ان کا خیال تھا وہ مجھے بگاڑ دے گا وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے باوجود میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی بھاری اور برسکون آواز میں اور سب سن رہے تھے پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد صاحب جب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس کی عزت کیسے کریں گے تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تنگو کامل میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی اور اگر ہم کسی کو اس کے ویکیسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں جن کے اندر ملنی چاہیے جو شریعہ نے مقرر کر رکھی ہے علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور ملے پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے مثالیں سیٹ کی جائیں لیکن وہ جب ہم ان کو ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے سزا دینا چیخنا چلانا آسان ہے یہ جلدی ہو جاتا ہے زیادہ مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں توہین اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کرے ہمیں دنیا کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے ان کی کس سے سنانے چاہیے بنیادی طور پہ دو قسم کے لوگ ہی توہین کرتے ہیں ایک وہ جو لا علم ہے اور ایک وہ جو شر ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں لیکن جس دن ہم اپنی جاب شروع کر دیں گے اندھیرے میں دیے جلانے لگیں گے تو لا علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں گے اور خود ہر شر انگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے سزائیں لازمی دیں مگر میری قوم کو خود بھی اس ختنے کو کم کرنے کے لیے اپنی توانائی خرچ کرنی پڑے گی میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں وہاں ہمیں ملے قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں وان فاتح مسز چیلا قدر نروس مسکراہٹ کے ساتھ بولی مطلب برے خوابوں پہ جیسے میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا تالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا تنگو کامل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا یہ مناسب مکہ نہیں ہے مگر وہ فاتح رامزل کے آن کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گھری کہتی گئی اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں آپ دوسری قسم کے خواب دیکھتے ہیں مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کی گردن تک کے بال کھڑے ہو گئے کان مزید دروازے سے لگائے ڈرائنگ میں خاموشی چھا گئی پھر فاتح نے گہری سانس لے کر کندھے اور چپائے خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے کیا آپ کے کی ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے تنگو شیلا میزبان میاں بیوی سن رہ گئے ایک دوسرے کو دیکھا پھر فاتح کو جی مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے آپ کو کیسے چاول فرٹیلٹی کی علامت ہوتے ہیں ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں اس کی باتوں میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی بھیڑ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی دروازے سے لگی تالیہ بھی شل کھڑی رہ گئی فاتح کی بیوی نے بے اختیار تعدی نظروں سے اسے گھرا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے مگر وہ کسی بھی کے لہجے میں تلخی تھی آریانا اچھا ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی تالیا کو ان کے انٹرویو میں کئی دفعہ کی دھرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر کو جھانکا فاتح رامزل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا اس پہ کوئی تاثر نہیں ابرا تھا وہی ٹھنڈا مسکراتا چہرہ مگر وہ اطرافن سر ہلا کے بولا تھا ہاں وہ بڑا کٹن وقت تھا خیر اس نے خیرے کے گہری سانس بٹلر نے اس کے سر کی پشت پہ چپ لگائی تو وہ چونکی تمہارا کچن میں کام پڑا ہے اندر جاؤ اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئے کام کیا خاک کرنے تھے وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگی وہ وہی جمی رہی وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے تالیہ نے سر نکال کے دیکھا تو برف کا بت بن گئی علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا اور وہ تحفہ تالیا کی سانس اٹکنے لگی وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس دیا علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا مگر فاتح رام تل نے باکس کھولا ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے اوریجنل میں ایک طرف شرمندہ تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا نہ مان سکتا تھا وہ ملے قوم کو بہت محبوب تھا ایک ہی فکرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار भी कर दिया। फिर जरा ٹھہرا اسرا یہ تمہارے بریسلیٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا ہے نا وہ مسکرا کے کہتے ہوئے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا سب اس गया آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے وہ تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کا خواہش مند تھا باڈی مین نے سکے کی ڈبیاں جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑکی यूं ही पीछे देखा था نکاح चौकट پہ ہکا बक्का کھڑی लड़की پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو اس کی سب آنکھوں کو دیکھا جو اس کی ڈبیا جیب میں جوتے اتار کے دوسری طرف اچھا لے داتین جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے سوفے پہ بیٹھی تھی اسے آدھے دیکھ کے تیزی سے اٹھی ایک के तेजी نظر اس کی بے नजर उसकी बेरंग चेहरे पर डाली رستے سے से کر करके इतनी تیزی से سب بتایا کہ مجھے وہ سب سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا تم پریشان نہ ہو تالیا اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں اور سیمبلز, اس نے کہا خواب میں ہمیشہ آتے ہیں, ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صوفے پہ گر گئی چند لمبے لمبے سانس لیے پھر نظریں اٹھا کے الجھی کھڑی داتم کو دیکھا میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے کیچڑ یعنی لمپور اور دریاؤں کا سنگم یعنی کوالا ہم लंपूर لمپور میں ملتے ہیں लंपूर ہمارا شہر وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی شاید اس خواب کے پورا ہونے کا بھی وقت نہیں آیا لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کے اس کے سر پہ ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھی گویا بلو سفائرس ہوں بلو ایس داتن نے چونکہ ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے سکون واپس آ رہا تھا فاتح رامزل کے سر پہ ہما ہما جو علامت ہے خوش بختی دوبارہ جنم لینے دوسری زندگی और اور, اور حکومت کی داتن طاقت اور حکومت کی فاتح رامزل ہمارا اگلا پردھان منتری بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا اوہ خدایا فاتح رامزل نیکسٹ ملے پردھان منتری वाओ تالیہ ने داتے نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا لیکن پھر وہ मगर इसका رکی مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے ایک اعظم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا مجھے اپنی چابی فاتح رامزل کیا تم اس کے لیے تیار ہو